آگے سبق دیکھیے بھائی پہلے متن دیکھ لیں فصل دلالت الفظ اعلی تمامی ماؤز الح مطابقت و اعلی جز اہ تزمن الخارج التزام فصل الحادا فصل یہ خبر ہے مبتدا حاض محضوف ہے یہ فصل ہے دلالت الفظ تمام تمامی ماؤز ال لفظ کی دلالت اعلی تمامی ما وزی له اس پورے معنی پر جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہو مطابقتن یہ کیا ہے دلالت مطابقی ہے وعلا اعلیٰ جز تزمن اور اس کے جز پر یہ تزمنی ہے وعلا الخارج خارج اور اس سے خارج پر یہ دلالت التظامی ہے بھائی اچھا بھائی یہ متن سمجھنے سے پہلے شرح کو پہلے حل کر لیتے ہیں انشاءاللہ اسے متن کا سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا شرح میں دیکھیے بھائی قول دلالت الفسی قد علمت ان تنظر المنطقی بزراتی وہ من قبیل المعانی اللہ الا کا ما تا ذکر الحدی و في و الموضو فی صدر قطب المنطفی دصیر تنفی شروعی کدالی کام واحص الفاظ بادل بعد لیو عین على ول استفادہ اچھا بھائی پہلے بھی میں نے شاید ذکر کیا ہو کہ ایک ہے قول معقول اور ایک ہے قول ملفوظ ہمارے ذہن میں جو بات آئے جب تک وہ ذہن میں ہے وہ ہے قول معقول اور جب ہم اس پر تلفظ کریں تو یہ ہے قول ملفوظ یعنی ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں پہلے ہمیشہ سوچتے ہیں اور پھر بولتے ہیں یہ نہیں کہ ویسے ہی زبان حرکت کرنا شروع کر دے بلکہ پہلے ذہن میں ایک بات سوچتے ہیں اس کا تصور کرتے ہیں اور پھر اس پر کیا کرتے ہیں تلفظ کرتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے جی. یا زبان ویسی حرکت کرنا شروع کر دیتی ہے نہیں آپ جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں پہلے ذہن میں آتی ہے اور پھر اس پر کیا کرتے ہیں تلفظ تو جب تک وہ بات ذہن میں ہے اس کو کہتے ہیں قول معقول کیا کہیں گے اسے قول وہ قول جو معقول ہے یعنی عقل میں آیا ہے عقل میں موجود ہے اور پھر جب ہم اسی پر تلفظ کر دیں گے تو اسے کیا کہیں گے قول ملفوظ وہ قول جس پر تلفظ کیا گیا ہے اور یاد رکھیے منطقی کی توجہ بذات اور اصلاً جو ہے اس کی توجہ قول معقول کی طرف ہوتی ہے منطقی جتنی بھی بحث کرتا ہے وہ قول معقول کے بارے میں کرتا ہے تو قول معقول منطقی کی اصل توجہ کا مرکز ہے لیکن بعض اوقات منطقی کو قول ملفوظ سے بھی بحث کرنا پڑتی ہے اور وجہ اس کی یہ کہ ایک دوسرے کو بات سمجھانے کے لیے ہمیں لفظوں کا سہارا لینا پڑتا ہے ایک بات میرے ذہن میں آئی جب تک میں اس کو زبان سے بولوں گا نہیں آپ کو اس کا پتہ نہیں چلے گا بھائی ایک آدمی ایک بات ہزار دفعہ بھی سوچ لے کیا سامنے والوں کو پتہ چلے گا نہیں سامنے والوں کو کب پتہ چلے گا اس بات کا جب وہ اس پر کیا کرے گا تلفظ کرے گا تو چونکہ ایک دوسرے تک بات پہنچانا ایک دوسرے کو بات سمجھانا اور بات کا سمجھنا یہ سارا موقوف ہے الفاظ پر تو اسی وجہ سے منطقی کو الفاظ سے بھی بحث کرنا پڑتی ہے تو منطقی کی اصل توجہ کس کی طرف قلع ماحول جیسے دیکھیے ابھی آپ نے پڑھا علم کسے کہتے ہیں کسی شے کی جو صورت عقل میں حاصل ہو اور پھر اس کی دو قسمیں یا تو وہ تصور ہوگا یا کیا ہوگا تصدیق, تصدیق ہوگا, تصدیق ہوگا تصدیق میں کیا ہوگا ایک چیز کے لیے دوسری چیز کا اس بات یا ایک چیز سے دوسری چیز کی نفی ہوگی اور اس کو انسان مان بھی لے اس کا اعتقاد بھی کر لے دیکھا مان لینا اعتقاد کر لینا اور تصور میں کیا ہے کبھی ایک شے کی صورت آئے ذہن میں یہ بھی تصور دو یا زیادہ چیزوں کی صورت ذہن میں آئے لیکن کوئی ربط نہیں یہ بھی کیا ہے تصور دو یا زیادہ چیزوں کا تصور آیا اور ان میں نسبت بھی موجود ہے لیکن نسبت اضافی ہے یا توسیفی ہے یہ بھی کیا ہے تصور ذہن میں نسبت تامہ کا تصور آیا لیکن وہ نسبت انشائی ہے وہ بھی کیا ہے تصور ذہن کے اندر ایک بات کا خیال آیا نسبت تامہ ہے لیکن آپ کو اس میں شک ہے ہونے کا بھی خیال نہ ہونے کا بھی دونوں جانبیں برابر تو اس کو کیا کہتے ہیں شک اور اگر ایک کا زیادہ خیال ہے ایک جانب کا تو جو زیادہ خیال ہے جس کا اس کو کہتے ہیں ون اور وہ تصدیق ہے اور جو تھوڑا خیال ہے اس کو کیا کہتے ہیں وہم وہ کہتے ہیں اور وہ بھی تصور کی قسم اور اسی طرح ذہن میں کوئی بات آئی لیکن اس کے بارے میں ہونے یا نہ ہونے کا خیال نہیں آیا یعنی ذہن اس کو ماننے تک بات نہیں پہنچی ذہن میں ایک بات آئی اور نکل گئی کہ اس کا انکار کرے انسان یا تردد کرے یا تو اس کے مان لینے تک نوبت نہیں پہنچی ایک بات آئی اور کیا ہوئی ذہن سے نکل گئی اس کو کیا کہتے ہیں تخیل دیکھا یہ ساری جتنی آپ نے قسمیں ابھی تک پڑھ رہے ہیں یہ ساری ذہن کے اندر کی بحث ہو رہی ہے ذہن کے اندر کوئی صورت آئی دو صورتیں آ گئیں ان میں نسبت تھی یا نسبت نہیں تھی تام تھی یا غیر تام تھی تو دیکھا منطقی جو ہے وہ ساری بحث کس کے بارے میں کرتا ہے اولے معقول تو منطق میں یہی عام باتیں جو ہمارے ذہن میں آتی ہیں ہم سوچتے ہیں مختلف قسم کی سوچیں خیالات باتیں جو جو چیزیں ذہن میں آ سکتی ہیں منطقی سارا انہیں کے بارے میں بحث کرتا ہے لیکن ان کے انہوں نے علمی نام رکھ دیے اس کا نام ہے تصور اس کا نام ہے تصدیق یہ ہے معرف یہ ہے حجت دیکھو مختلف نام ہے یا نہیں تو یہ وہی ذہن میں آنے والی چیزوں کے نام ہے مختلف میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ منطقی کی اصل توجہ قول معقول کی طرف ہوتی ہے وہ قول معقول کے بارے میں بحث کرتا ہے کیا کیا چیزیں ہمارے ذہن میں آ سکتی ہیں کس کس طرح آ سکتی ہیں ان کے کیا کیا نام ہے تو اس کی ساری توجہ ذہن کی طرف اور ذہن میں آنے والی باتوں کی طرف ہے لیکن اسے لفظوں سے بھی بحث کرنا پڑتی ہے کیونکہ اگر لفظ نہ ہوتے ابھی میں آپ کو سبق سمجھا رہا ہوں یہ کس کے ذریعے یہ میں تقریر کر رہا ہوں بول رہا ہوں تو پھر آپ کو بات سمجھ میں آتی جا رہی ہے اگر میں نہ بولتا بس ذہن میں تصور کرتا رہتا ہے ان چیزوں کا تو آپ کو ایک چیز کا بھی پتا نہیں لگنا تھا تو معلوم ہوا دوسرے کو فائدہ پہنچانا اس کو کہتے ہیں افادہ افادہ یوفید تن کا کیا مانا دوسرے کو فائدہ پہنچانا تو یہ جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ ہے میں افادہ کر رہا ہوں یعنی آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہوں اور آپ بات کو سمجھ رہے ہیں فائدہ حاصل کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں استفادہ کیا کہتے ہیں میں کیا کر رہا ہوں اس وقت استاد جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے افادہ استفادہ. اور شاگرد کیا کرتے ہیں افادہ کا کیا مانا فائدہ دینا دوسرے کو فائدہ دینا اور استفادہ کا کیا مانا فائدہ حاصل کرنا تو میں فائدہ دے رہا ہوں اور آپ فائدہ حاصل کر رہے ہیں تو یہ ہے افادہ اور استفادہ تو یہ جو افادہ اور استفادہ ہوتا ہے یہ الفاظ کے ذریعے ہوتا ہے اگر الفاظ میں زبان سے نہیں بولوں گا تو دس دفعہ میں یہ باتیں سوچتا رہوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا نہ افادہ ہو سکتا ہے اور نہ استفادہ है. تو افادہ اور استفادہ کا سارا دار و مدار کس پر ہے जा. الفاظ پر ہے میں جون جون بولتا جا رہا ہوں آپ سمجھتے جا رہے ہیں میں خاموش ہوں گا الفاظ ختم تو آپ کا سمجھنا بھی ختم بات سمجھ میں آ تو منطقی کی اصل توجہ قول معقول کی طرف ہے عقل میں جو جو باتیں آ سکتی ہیں کس ان کے مختلف و نام رکھتا ہے ان کی تفصیل بیان کرتا ہے ان کے بارے میں بحث کرتا ہے لیکن الفاظ کی بحث بھی اسے کرنا پڑتی ہے کیونکہ افادہ اور استفادہ کا دار مدار کس پر ہے الفاظ, الفاظ پر, پر ہے پر تو تو افادے اور استفادے کا دار الفاظ پر ہے اسی لیے منطقی جو ہے اپنی کتابوں میں الفاظ کی بحث لاتے ہیں جیسے انہوں نے شروع میں آپ کو بتایا تصور کسے کہتے ہیں بتایا یا نہیں بتایا جی. تو تصور کسے کہتے ہیں پھر بتایا تصدیق کسے کہتے ہیں معرف کسے کہتے ہیں حجت کسے کہتے ہیں اسی طرح آپ کو بتائیں گے مفرد کسے کہتے ہیں مرکب کسے کہتے ہیں کلی کسے کہتے ہیں جزی کسے کہتے ہیں تو یہ سارے الفاظ ہیں تو منطقی کو مجبوراً یہ بحث لانا پڑتی ہے کتابوں میں اس لیے کیونکہ ایک دوسرے کی بات سمجھانا اور سمجھنا اس کا دار و مدار الفاظ پر ہے تو اس کو بھی الفاظ کی بحث کرنا پڑتی ہے ورنہ اصل اس کا مقصود الفاظ نہیں ہے اس کا مقصود کیا ہے قول معقول ہے ذہن میں آنے والی باتیں ہیں اور ذہن ذہن میں تو معانی اور مفہوم آتے ہیں تو معانی اور مفہوم سے بحث وہ کرتا ہے اصل میں اور الفاظ سے جو بحث اس کو کرنا پڑتی ہے وہ تبائن کرنا پڑتی ہے کیونکہ افادے اور استفادے کا دار کس پر ہے الفاظ پر یہاں <coughs> <coughs> <coughs> تک بات سمجھ میں آگئی جی اب دیکھیے کتاب پر بھائی آسان بحث ہے قول دلالت الفس شرح میں دیکھ رہے بھائی قول دلالت الفصی مصنف کا قول دلالت الفظ کہتے ہیں قد عالم تہ تحقیق آپ نے جان لیا کہ, نظر کہ منطقی کی نظر منطقی کی توجہ بات منطقی کی توجہ بات ذات کے اعتبار سے اولن جو ہے ان نما ہو فلم فیول حجتی کس میں ہوتی ہے منتقی کی اصل توجہ کس میں ہے معرف اور حجر بھائی انہوں نے بتلایا نہیں تھا آپ کو منطق کا موضوع کیا ہے معرف ہے اور حجت یعنی وہ معلوم تصورات جو کس تک پہنچا دیں مجھول تصور تک اسی طرح وہ معلوم تصدیقات جو کہاں تک پہنچا دیں مجھول تصدیق تو وہ جو معلوم تصور مجھول تصور تک پہنچا رہے ہیں ان کا نام کیا معرف اور وہ معلوم تصدیقات جو مشہور تصدیق تک پہنچا دیں اس کا نام کیا حجر اس کا کیا نام ہے تو منطق کا موضوع تو معرف اور حجت ہے منطق موارف اور حجت کے بارے میں بحث کرتا ہے اور معرف اور حجت معانی ہیں کیا ہے آپ نے ذہن میں ایک چیز کا تصور کیا ایک دوسری چیز کا تصور کیا اور ان دونوں نے آپ کو ایک تیسری چیز تک پہنچا دیا دیکھا یہ کیا ہے معرف وہ جو دو تصور پہلے آئے وہ کیا ہیں؟ معرف اور اس سے ایک مجھول تصور آپ کو حاصل ہو گیا تو یہ کہاں پر ہو رہا ہے ذہن کے اندر سارا ہو رہا ہے تو معرف یہ, یہ بھی کیا ہے بھائی تصور کسے کہتے تھے کو صورت جو ذہن میں حاصل ہو اور تصدیق وہ بھی کیا ہے <سؤال> وہ جو بات ہے وہ جس میں دو چیزوں کا دو چیزوں کی صورت ہوتی ہے اور ایک کا دوسری کے لیے اسبات ہوتا ہے یا نفی ہوتی ہے اور اس کا انسان اعتقاد بھی کر لیتا ہے یہ کیا ہے تصدیق دیکھا یہ بھی قول معقول ہے ذہن میں آنے والی چیز ہے معانی کا نام ہے تصور بھی کس کا نام معنی کا تصدیق بھی کس کا نام معنی اور پھر دو معلوم تصوروں سے مل کر کیا بنے گا معارف جو کہاں تک پہنچائے گا مجہ تو تصور جب معنی کا نام تو دو یا زیادہ تصور جو مل رہے ہیں جو معرف بن رہے ہیں وہ بھی کس کا نام معنی کا نام اسی طرح جب ایک تصدیق،, تصدیق کس کا نام ہے معنی کا نام وہ اعتقاد جو انسان ذہن میں کسی چیز کا اعتقاد کر لیتا ہے مان لیتا ہے ایک چیز کے بارے میں وہ کیا ہے تصدیق ہے تو تصدیق بھی کس کا نام معنی اور مفہوم جو ذہن میں ہوتا ہے اور البتہ اس میں نسبت تامہ ہوتی ہے اور انسان اس کا کیا کر لیتا ہے اعتقاد کر لیتا ملت ہے, ملت ہے ملت یا اس کا غالب گمان ہوتا ہے تو وہ بھی مانا کا نام تو دو یا زیادہ تصدیق جو ہمیں کہاں تک پہنچا رہی ہیں مجھول ملت تصدیق تک تو یہ دو معلوم تصدیقات یہ کیا ہوئی حجت تو جب تصدیق مانا کا نام تو یہ حجت بھی کیا ہوئی مانا ہی ہوئی تو معلومات معرف بھی مانا کا نام اور حجت بھی مانا کا نام تو یہی تو منطق کا موضوع ہے منطقی کی کس کے بارے میں کرے گا معرف اور حجت اور معارف اور حجت دونوں کیا ہیں معانی کی قبیل نہیں سے نہیں ہیں الفاظ کی قبیل سے نہیں, نہیں, نہیں, نہیں, نہیں ہیں تو لہذا منطقی کی نظر اصل اور بذات معانی کی طرف ہے الفاظ کی طرف اس کی توجہ نہیں, نہیں, نہیں لیکن اس کو الفاظ کی بحث لانا پڑتی ہے ذکر کرنا پڑتی ہے تاکہ افادہ اور استفادہ کیا جا سکے بھائی ایک دوسرے کے بات سمجھانا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں قد عالم تہ تحقیق آپ جان چکے ہیں کہ ان نظر المنطقی بزات انما ہوا فی المعرف والحجت کی منطقی کی نظر بھی جو ہے منطقی کی توجہ منطقی کی توجہ بھی جو ہے نما ہوا فی الفی <والحجتی> و کس میں ہے معارف اور حجت محارف کسے کہتے تھے وہ دو معلوم دو یا زیادہ معلوم تو جو کہاں تک پہنچا دیں مشہور اور حجت کسے کہتے تھے وہ دو یا زیادہ معلوم تصدیقات جو کہاں تک پہنچا دیں مجہور تو منطقی کی نظر بزاد جو ہے وہ معارف اور حجت میں ہے وہما من قبیل المعانی للالفاظ وہ معانی کی قبیل سے ہیں نہ کہ الفاظ کی قبیل سے عبارت سمجھ میں آ رہی ہے الا انح کمایت عارف ذکر الحد والغایت والموضوع اول صدر صدری المنطق مگر یہ کہ جیسے کہ متعارف ہے رائج ہے متعارف کا کیا معنی رائج ہے مشہور ہے بھائی دیکھیے ایم منطق میں کس چیز کی بحث ہوتی ہے معرف اور حجت وہ منطق کا موضوع ہے معارف کے بارے میں بحث ہوگی اور حجت کے بارے میں لیکن منطق کی کتابوں کے شروع میں رائج ہے منتق کی تعریف بھی کرتے ہیں منطق کا موضوع بھی ذکر کرتے ہیں اور منطق کا مقصد یعنی غرض و وغیرہ بھی ذکر کرتے ہیں حالانکہ یہ تو منطق کا موضوع نہیں یہ تین چیزیں تو منتقی کا منطق کا موضوع تو کیا ہے مارف اور حجت لہذا فوراً کس کے بارے میں بات شروع کرنی چاہیے مارف اور حجت کے بارے میں لیکن منطق کی کتابوں میں آپ دیکھتے ہیں مین میں منتق کی تعریف بھی موضوع بھی غرض وغیرہ بھی ہوتی ہے کیوں ذکر کرتے ہیں یہ مندی کی تعریف کیوں ذکر کرتے ہیں اس کا مقصد کیوں ذکر کرتے ہیں اس کا موضوع کیوں ذکر کرتے ہیں تاکہ پڑھنے والا آگے اس کو بصیرت حاصل ہو جائے اس کو اس علم کا پہلے پتہ چل جائے یہ علم ہے کس چیز کے بارے میں اور اس میں کس قسم کی باتیں آئیں گی کس قسم کی بحثیں آئیں گی تاکہ اس کے لیے بات کا سمجھنا آسان ہو جائے مقصد وغیرہ کا اس کو پتہ لگ جائے کہ اس علم کا فائدہ کیا ہے فائدے کا پتا ہوگا تو وہ سیکھنے میں اس کی رغبت ہوگی فائدے کا ہی نہیں پتہ تو سیکھنے میں رغبت بھی نہیں یہ شارخ کی تقریر چل رہی ہے شارح فرماتے ہیں کہ منطقی کی توجہ اصل تو معرف اور حجت کی طرف ہے لیکن جو جیسے منطقی کی کتابوں میں شروع میں منطق کی تعریف بھی کرتے ہیں اور اس کے موضوع بھی ذکر کرتے ہیں اور اس کے غرض وغیرہ بھی ذکر کرتے ہیں تاکہ پڑھنے والے طالب علم کو اس میں کیا حاصل ہو جائے بصیرت حاصل ہو جائے کچھ نہ کچھ اس کو اس علم کا پتہ چل جائے اس کا مقصد کیا ہے اس کا موضوع کس بارے میں بحث ہوں گی کس قسم کی باتیں اس کے اندر آئیں گی تو جیسے شروع میں یہ ذکر کی جاتی ہیں اسی طرح منطق کی کتابوں میں یہ متعارف ہے کہ شروع میں الفاظ کی بحث کرتے ہیں اگرچہ الفاظ کی بحث منطق کا موضوع نہیں منتق منطقی کی اس کی طرف توجہ نہیں لیکن الفاظ ہی کے ذریعے تو افادہ اور استفادہ ہے میں آپ کو بتا دوں معرف کی بات شروع کر دوں تو معرف سے پہلے آپ کو بتانا پڑے گا تصور کہتے کس کو ہیں تصدیق کہتے کس کو ہیں کلی کسے کہتے ہیں جوزی کسے کہتے ہیں آگے جو باتیں آئیں گی پھر وہاں بتائیں گے مفرد کسے کہتے مفرد کی بات آئے گی تو پہلے بتانا پڑے گا بھائی مفرت کہتے کسے ہیں پھر مرکب کی بات آئے گی تو آپ کو بتانا پڑے گا مرکب کہتے کس کو ہیں سورج سمجھ میں آ رہی ہے بھائی پھر <متحد> <متحد> آگے کلی <متحد> کی بات آئے گی آگے جزی کی بات آئے گی تو پہلے بتانا پڑے گا کلی کہتے کس ہیں کہتے کس کو ہیں, ہیں. تبھی ہی آگے بات سمجھ میں آئے گی تو لہٰذا منطقی مجب ان کو الفاظ کی بحث بھی شروع میں لانا پڑتی ہے تاکہ سننے والے کو بات سمجھ میں آئے اگر میں آپ کو یہ بتاتا ہی نہیں کہ کلّی کسے کہتے ہیں اور کلّی کے بارے میں باتیں شروع کر دوں آپ کو کچھ سمجھ میں آئے گی بات نہیں اگر میں جوزی کا آپ کو بتاؤں نہ اور جوزی کے بارے میں باتیں کرتا چلا جاؤں آپ کہیں گے جزی کہتے, ہیں. کہتے ہیں. کسے ہمیں پہلے یہ تو پتا چلے اس کے بعد باقی باتیں ہمیں سمجھ میں آئیں گی اسی طرح اگر میں معارف اور حجت کے بارے میں بات کرنا شروع کر دوں اور آپ کو یہ نہ بتاؤں تصور کسے کہتے ہیں تصدیق کسے کہتے ہیں میں کہتا ہوں معرف کسے کہتے ہیں دو یا زیادہ معلوم تصوروں کا کہاں تک پہنچانا دو یا زیادہ معلوم تصور جو کہاں تک پہنچائے مجہول تصور تک تو آپ کہیں گے تصور کہتے کسے پہلے ہمیں یہ تو بتا دیں یا میں کہتا ہوں دو یا زیادہ معلوم تصدیق جو کہاں تک پہنچائے مجہول تصدیق تک ان دو معلوم تصدیقوں کو حجت کہتے ہیں آپ فوراً کہیں گے تصدیق کسے کہتے ہیں پہلے ہمیں یہ تو بتائیں سورہ سمجھ میں آ گئی تو یہ الفاظ پہلے ان کو بیان کرنا پڑتے ہیں تاکہ سننے والے کو ان کا پتہ چل جائے تو یہ ان کی مجبوری ہے ان کو ذکر کرنا پڑتا ہے حالانکہ اور یہ ان کی کوئی توجہ کا مرکز نہیں کہتے ہیں اللہ ان کما یا ذکر الحدی مگر یہ کہ جیسے کہ متعارف ہے مشہود. متعارف کا کیا مانا تعارف کا معنی مشہور رائج ہے مشہور ہے اور رائج ہے ذکر الحد دی حد کہتے ہیں تعریف کو کسی چیز کی والغایتی اور غایت کہتے ہیں مقصد کو بھائی والموضوعی جیسے کہ متعارف ہے منطق کی تعریف کو ذکر کرنا والغایتی اور اس کے مقصد کو ذکر کرنا والموضوعی اور اس کے موضوع کو ذکر کرنا یہ متعارف ہے یعنی مشہور اور رائج ہے فی کتب المنطقی صدر کہتے ہیں شروع اور آغاز کو کتب منطق کے آغاز میں یہ متعارف ہے کہ ان چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے کیوں لیو فی فی شروعی تاکہ یہ بصیرت کا فائدہ دیں شروع میں کس چیز کا فائدہ دیں بس طالب علم کو کچھ بصیرت حاصل ہو جائے کچھ اس کا پتہ چل جائے جب پتہ چلے گا تو پھر ہی اس کو علم بھی سمجھ میں آئے گا اگر اس کو یہ پتہ ہی نہیں اس علم کا موضوع کیا ہے تو وہ کیسے چلے گا اس علم میں اگر اس کو علیہ علم کے فائدے کہیں ہی نہیں پتہ کہ اس علم کا فائدہ کیا ہے تو اس کو ذرا بھی شوق نہیں ہوگا تو اسی لیے یہ سب چیزیں شروع میں ذکر کی جاتی ہیں تاکہ اس کو بات کا کچھ بد بصیرت حاصل ہو جائے شروع میں بات کا کچھ علم ہو اور اس کا ذوق اور شوق ہو بھائی اس علم کے حاصل کرنے میں کہ یہ کتنا زبردست علم ہے کہ یہ آپ کو نظر و فکر میں غلطی سے بچائے گا یہ ذکر کیا، کرنا یہ متعارف ہے لفید بصیرت في شروع تاکہ یہ بصیرت کا فائدہ دے آغاز میں غزالی کا یا تعارف و اسی طرح مشہور اور رائے ہے ایراد و مباحث الالفاظ اور ادراد کا مانا ہے لانا اسی طرح رائج ہے الفاظ کے مباحث کو لانا بعد المقدمتی کس کے بعد منطق منتق کی کتابوں میں یہ رائج ہے متعارف ہے کہ مقدمہ کے بعد کس کو لاتے ہیں الفاظ کی بحث کو لی یعین علی الافادات والاستفادات تاکہ وہ مدد دے افادے اور استفادے میں وذلک اور وہ اس طور پر کہ بی بین بیان معانی الالفاظ المستلحت المستعمله اور وہ جو ہے الفاظ وہ جو الفاظ کی بحث کا لانا وہ کس طریقے پر ہوتا ہے با تصویریہ ہے با اس صورت کہ بیان کیا جاتا ہے معانی الالفاظ المستلحت المستعملتی ان الفاظ کے معانی جو اصطلاحی ہیں اور استعمال ہوتے ہیں فی محاوراتی اہل حاظل علمی اس علم والوں کے محاورات میں محاورات کا معنی ہے بات چیت اور گفتگو ترجمہ سب آ رہا ہے مشکل ہے جی اصطلاحی الف... مص... الف... الفاظ مستلح اصطلاحی الفاظ جو کسی علم میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں خاص معانی کے لیے جی وہ کیا ہیں اس کے اصطلاحی الفاظ مثلا اسم اسم کا ویسے تو مطلب ہے نام عربی زبان میں اسم کا کیا معنی نام لیکن نہر کے اندر جب اسم بولا جائے تو کیا اس کا معنی صرف نام ہوتا ہے یا اس کی اچھی خاصی لمبی تعریف آپ نے پڑھی ہے لمبی تاریخ پڑی ہے وہ کلمہ جو خود بخود اپنے معنی پر دلالت کرے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو تو علم نحو کی اصطلاح میں عربی میں نہیں عربی میں تو اس کس کو کہتے ہیں نا نا نا نا لیکن علم نحو کے اندر اس لفظ کا ایک خاص معنی ہے وہ مراد دیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اصطلاح کیا کہتے ہیں دار یہ دار کس کی اصطلاح ہے علم نخو کی ہر جگہ اسم کا یہ معنی نہیں ہوگا لیکن نحو کے اندر یہ مانا ہوگا اسی طرح جہاں پھر اور جگہ نحوی بات کو ذکر کی جاتی ہے وہاں بھی اسم سے یہی معنی مراد لیا جاتا ہے تو یہ ہے اصطلاحی الفاظ اصطلاحی الفاظ یہ جیسے تصور تصور کا تو عام معنی ہے سوچنا سوچنا لیکن کیا علم منطق میں بھی تصور کا معنی سوچنا ہے نہیں علم منطق میں علم کی ایک خاص قسم کا نام تصور ہے علم کی ایک خاص قسم کا نام تصدیق ہے خاص قسم کا نام کیا ہے تو, دو تو دو یہ دو. تصور اور تصدیق ہر علم میں ان کا یہی معنی ہوتا ہے نہیں یہ صرف قسم ہے علم معلوم ہو یہ منطق والوں کی اصطلاح ہے وہ اس لفظ کا یہ مانا لیتے ہیں دوسرا مانا نہیں اور تصدیق کا یہ معنی مراد لیتے ہیں یہ ہے اصطلاحی الفاظ المستاملتی جو استعمال ہوتے ہیں فی محاوراتی اہ لحاظ علم اس علم والوں کے محاورات میں ان کی گفتگو اور بات چیت میں منطقی جب دیکھو منطق کی بحث کر رہا ہے وہ تصور کا ذکر کرے گا تصدیق وغیرہ کا ذکر کرے گا تو سننے والا اگر اس کو منطق کا پتہ ہوگا وہ سمجھتا جا رہا ہے تصور سے اس کی کیا مراد ہے تصدیق سے اس کی کیا مراد ہے تو منطقی جب آپس میں بات چیت کرتے ہیں کیا وہ ہر وقت بار بار تصور تصدیق وغیرہ بیان کریں گے وہ سمجھتے جا رہے ہیں وہ رائج ہے ان کے ہاں یہ الفاظ وہ تصور بولے گا وہ تصدیق بولے گا کلی بولے گا جوزی بولے گا دوسرا بھی منتقی ہے وہ اس کی بات کو سمجھتا جا رہا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ منطق میں تصور کسے کہتے ہیں تصدیق کسے کہتے ہیں کلی کسے کہتے ہیں جوزی کسے کہتے ہیں مفرد کسے کہتے ہیں مرکب کسے کہتے تو اس علم والوں کی اصطلاح میں ان کی گفتگو اور بات چیت میں جو الفاظ اصطلاحی الفاظ استعمال ہوتے ہیں منطق کی کتابوں میں شروع میں ان کو بیان کیا جاتا ہے جیسے آگے منطق میں کس کے بارے میں اصل میں بحث ہے معارف اور حجر تو معارف اور حجر معرف کس سے مل کر بنے گا دو یا زیادہ معلوم تصوروں مصب سے, مصب سے حجت کسے سے بنے گی معلوم تصدیقوں دستیق سے تو پھر آپ کو پہلے تصور کسے سے کہتے ہیں امنقی کو بتانا پڑے گا آپ کو اور اسی طرح تصدیق کسے سے کہتے ہیں منطقی کو شروع میں آپ کو تو شروع میں الفاظ کی بحث لاتے ہیں تاکہ بات آگے جب بات آئے تو دوسرا اس کو سمجھتا رہے پھر دیکھیے بھئی کہتے ہیں جیسے اللہ انہ کمایت عارف ذکر الحد دی والموضوع فی صدری کتب المنطقی مگر جیسے کہ متعارف ہے رائج ہے تعریف اور غرض و غایت اور موضوع کو ذکر کرنا فیصد کتب المنطقی منطقی کتابوں کے آغاز میں لیو فی شروع تاکہ وہ بصیرت کا فائدہ دے کتاب کے آغاز میں غزہ لکھے تعارف و ایراد مباحث الالفاظ بعد المقد اسی طرح یہ بھی رائج ہے کہ لایا جائے الفاظ کی بحثوں کو دماغ کے بعد لیعین علی الافادت والاستفادہ تاکہ وہ فائدہ دے افادے اور استفادے میں وذالک بی ان یبینا معانی الالفاظ المصطلحة المستعملت فی محاورات اہل حاد العلمی وروبہ این صورت کے بیان کیا جاتا ہے ان الفاظ کے معانی کو جو اصطلاحی ہیں جو استعمال ہوتے ہیں فی محاورات اہلحاد العلمی اس علم والوں کی گفتگو میں اس علم والوں کی بات چیت میں ان کے معانی کو کیا کیا جاتا ہے بیان کیا جاتا ہے کہ تصور آگے خود بیان کر رہے ہیں مفردی یعنی کہ مفرد مینل مفردی و مرکب اول کلی یہ متواتی کی وغیرہ یعنی کہ مفرد اور مرکب اور کلی اور جوزی اور متواتی اور مشقی وغیرہ یعنی ان کو کیا کیا جاتا ہے شروع میں بیان کیا جاتا ہے کیونکہ اصطلاحی الفاظ ہیں جیسے تصور اور تصدیق کو بیان کیا معرف اور حجت کو بیان کیا اسی طرح کیا کرتے ہیں دلالت کسے کہتے ہیں دلالت مطابقی کسے کہتے ہیں تزمنی کسے کہتے ہیں التظامی کسے کہتے ہیں تاکہ جب دلالت مطابقی کا ذکر آئے تو سننے والے کو پتا ہو جب انتظامی کا ذکر آئے تو میں اگر سیدھا سیدھا دلالت مطابقی کہنا شروع کر دوں آپ کو تو پتا نہیں چلے گا بلکہ مجھے پہلے بتانا پڑے گا دلالت مطابقی کہتے کسے ہیں اب اس کے بعد میں جب بھی بحث کروں گا اب آپ جیسی میں دلالت مطابقی لفظ بولوں گا آپ فوراً سمجھ جائیں گے کون سی دلالت کی بات ہو رہی فل بح سہان الفاظ من حیث الفاد و تو بحث جو ہوتی ہے الفاظ کے بارے میں وہ افادے اور استفادے کی حیثیت سے ہوتی ہے الفاظ کی بحث کی حیثیت سے ہوتی ہے جی وہا ان نما یقان اور یہ دونوں کون دونوں افادہ اور استفادہ ان نما یقون یہ کس کے ذریعے ہوگا دلالت, دلالت کے ذریعے ہوگا فلیزہ بد اب بکری <دلالتی> اسی لیے مصنف نے آغاز کیا دلالت کے ذکر سے افادہ اور استفادہ کس کے ذریعے ہوگا دلالت کے ذریعے اسی لیے دلالت شروع میں لے آئے اور اوپر کہا فصل دلالت الفسی اب دلالت کہتے کسے ہیں یہ اچھی طرح سمجھ لیں بھائی آسان سی بحث ہے بھائی یاد رکھیے دلالت کا معنی ہے پتا بتلانا اور رہنمائی کرنا جب بھی ایک چیز سے دوسری چیز کا آپ کو پتا چلے تو اس کو کہتے ہیں دلالت میں نے جیسے ہی کہا زید آپ کے ذہن میں فوراً آپ کا ایک ساتھی ہے مثلاً اس کا نام زید ہے تو میں نے جیسے ہی کہا زید تو فوراً آپ کے ذہن میں زید کی صورت آگئی تو معلوم ہوا لفظ زید نے کس پر دلالت کی ذات زید پر میں نے تو مزبان سے لفظ کہا لیکن ایک ساتھی کی صورت آپ کے ذہن میں آ گئی تو دیکھا معلوم ہو اس لفظ نے کیا کی ذاتِ زید پر دلالت کی یا اور مثال جیسے مثلا آپ کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں صبح سویرے اور آپ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہیں تو آپ کو دیوار پر دھوپ نظر آتی ہے اس سے فوراً آپ سمجھ گئے ایک اور بات کا آپ کو پتا چل گیا وہ کیا سورج کے سورج نکل, نکل, نکل, نکل آیا ہے دیکھو سورج تو آپ کو نظر نہیں آیا لیکن دھوپ نظر آئی اور اس دھوپ سے آپ کو کس کا پتا چلا سورج کا تو اس کو کہتے ہیں دلالت دھوپ سے دلالت ہوئی کس پر سورج, سورج پر دھوپ سے پتا چلا کس کا سورج تو جب بھی ایک چیز سے دوسری چیز کا پتا چلے تو اس کو کیا کہتے ہیں دلالت کہتے ہیں بھائی جس دوسری مثال لے لو دیکھو آپ نے کمرے سے باہر جھانکا آپ کو آسمان پر گہرے بادل دکھائی دیے آپ کو کیا اندازہ ہوا کہ معلوم بارش ہونے والی ہے تو دیکھا ایک چیز نے آپ کو دوسری چیز کی خبر دی دوسری چیز کا پتہ بتلایا تو اس کو کیا کہتے ہیں دلالت کہتے ہیں دلالت کہتے ہیں مسن آپ کمرے کے اندر بیٹھے ہیں بھائی اور کسی نے کمرے کی باہر سے دیوار پر زور زور سے دو تین مرتبہ ہاتھ مارا اب آپ کو کیا پتا چلا دیوار کے پیچھے کوئی دیوار کے پیچھے کوئی ہے دیکھا ایک چیز سے دوسری چیز کا آپ کو پتا چلا ہاتھ مارنے سے وہ آواز سے آپ کو کیا پتا چلا کمرے کے باہر کوئی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں دلالت کہتے ہیں جیسے یا جیسے دیکھو میں لفظ بولتا جا رہا ہوں اور آپ ان کا معنی سمجھتے جا رہے ہیں یہ الفاظ کیا کر رہے ہیں اپنے معانی پر دلالت کر رہے ہیں بھائی تو اس کو کہتے ہیں دلالت ایک چیز کا ایسا ہونا کہ وہ اس سے کس کا پتا چل جائے دوسری چیز کا پتا چل جائے بھائی دوسری چیز کا پتا چل جائے جیسے دیکھیے ایک شخص گاڑی میں جا رہا ہے اور سڑک پر گاڑی چلا رہا ہے اشارے کے قریب پہنچا تو اشارہ سرخ ہو گیا تو اس نے کیا گاڑی روک لی معلوم ہوا یہ اشارے کے سرخ ہونے نے اس کو کیا بتلایا کہ گاڑی روکنی ہے دیکھا تو ایک چیز سے اس کو کس چیز کا پتا چلا دوسری چیز کا پتا چلا وہاں بدلی تو صرف لائٹ بدلی نا سبس کے بجائے کیا ہو گئے سرخ لیکن اس سرخ ہونے نے اس کو کیا بتلا دیا کہ گاڑی کو اب کیا کرنا ہے روکنا ہے تو ایک چیز سے دوسری چیز کا پتا چل گیا ورنہ تو پتہ ہی نہ چلتا کب گاڑی چلانی ہے کب روکنی ہے لیکن اس ایک سے پتہ چل گیا کہ اب یہ گاڑی کے روکنے کا وقت ہے تو اس کو کہتے ہیں دلالت اور یاد رکھیے یہ جو پہلی چیز جس کے ذریعے دوسری چیز کا پتہ چل رہا ہے تو پہلی کو کہتے ہیں دال, دال اور دوسری کو کہتے ہیں مدلول دال دال الف اور لام مشدد ہے دال ل مسل آپ نے دھوپ کو دیکھا اور آپ کو سورج کا پتہ چلا تو دھوپ کیا ہوئی دال اور سورج کیا ہوا مدلول یا جیسے آپ نے بادلوں کو دیکھا اور آپ کو بارش کا اندازہ ہوا تو بادل دال اور بارش مدلول یا جیسے آپ ہاتھ مارنے کی آواز سنی تو یہ کیا ہے دال اور کس کا پتہ چلا کہ باہر کوئی ہے وہ کیا ہوا مدلول ہوا یا جیسے یا جیسے میں نے زید کہا اور آپ کے ذہن میں زید کی صورت آ گئی تو لفظ زید یہ کیا ہوا دال اور ذات زید کیا ہوئی ڈال مدلول, ڈال مدلول ڈال ہوئی اب وضع کو سمجھ لیں بھائی وضع وضع کا معنی ہے مقرر کرنا وزون واد اور عین وضع وضع کا معنی ہے مقرر کرنا مقرر کرنا دیکھیے میں آپ کے سامنے تقریر کرتا جا رہا ہوں اور آپ اس کا معنی سمجھتے جا رہے ہیں کیونکہ میں جو جو الفاظ بول رہا ہوں یہ الفاظ ہم نے خاص معانی کے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں مثلا دیکھو زید کا لفظ اس کے ماں باپ نے اس ایک خاص بچے کے لیے زید کا لفظ مقرر کر دیا اس کا نام رکھ دیا یہ جو آپ کا جو جو نام ہے کس نے رکھا آپ کے والدین نے رکھا معلوم ہو انہوں نے یہ لفظ آپ کی ذات کے لیے مقرر کر دیا اس کو کہتے ہیں وس کیا کہتے ہیں اب جب بھی یہ نام لیا جائے گا تو آپ کی ذات سمجھی جائے گی مثلا جس کا نام عبداللہ اللہ ہے اب جب بھی عبداللہ اللہ بولیں گے وہی وہ سمجھ میں آئے گا جس کا نام زید ہے جیسی زید بولیں گے وہی وہ سمجھ میں آئے گا جب خالد بولیں گے تو خالد سے وہی وہ خالد کی ذات سمجھ میں آئے گی تو دیکھا یہ ہے وضاح یہ ہر ایک کے لیے ان کے والدین نے کیا کیا ہے نام مقرر کرنا اسی طرح جو بھی زبان ہے آپ اس میں غور کر لیں ہر زبان والوں نے چیزوں کے نام مقرر کر رکھے ہیں اور وہ جیسے جیسے ان کو بولتے ہیں سننے والا سمجھتا چلا جاتا ہے جس کو وہ زبان آتی ہو پڑی مثلاً یہ پانی پینے کا برتن ہے ہم اسے کیا کہتے ہیں گلاس میں جیسے ہی گلاس بولوں گا وہ پانی پینے کا برتن آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے گا میں جیسے ہی کہوں گا کتاب آپ کو یہ فوراً کتاب آپ کی صورت آپ کے ذہن میں آ جائے گی میں جیسے ہی قلم کہوں گا تو لکھنے کا ایک اعلیٰ فوراً آپ کے ذہن میں آ جائے گا میں نے جیسے ہی سائیکل کہا ایک مخصوص سواری فوراً آپ کے ذہن میں آ گئی میں نے جیسے ہی گاڑی کہا ایک مخصوص سواری فوراً آپ کے ذہن میں آ گئی میں نے جیسے ہی ہوائی جہاز کہا ایک مخصوص اڑنے والی سواری فوراً آپ کے ذہن میں آ گئی بھائی میں نے جیسے ہی مدرسہ مدرسہ کہا فوراً ہی ایک علم حاصل کرنے کا مقام آپ کے ذہن میں آ گیا میں نے جیسے ہی مسجد کہا فوراً عبادت کی ایک مخصوص جگہ آپ کے ذہن میں آ جہاں ہم نماز ادا کرتے ہیں دیکھا یہ مختلف چیزوں کے ہم نے نام مقرر کر رکھے ہیں اور جیسے ہی یہ لفظ بولا جائے سننے والا فوراً وہ اس کے ذہن میں اس کی وہ اس کا معنی سمجھ جاتا ہے اور اس کی صورت اس کے ذہن میں آ جاتی ہے لیکن یہی باتیں آپ کسی انگریز کے سامنے ذکر کریں اس کے سامنے ہوائی جہاز کہیں اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ انہوں نے اپنی زبان میں اس کے لیے ایک اور نام مقرر کر رکھا ہے یہ اردو والوں کا نام اردو والے تو سمجھیں گے انگریزی والے نہیں سمجھیں گے الا یہ کہ اس کو بھی اردو آتی ہو گئی اسی طرح آپ قلم کہیں گے تو اردو والا یا عربی والا تو آپ کی بات کو سمجھ جائے گا کہ قلم سے کیا مراد ہے جس کو یہ اردو یا عربی نہیں آتی اس کو یہ لفظ سمجھ میں مثلا صرف انگریزی جاننے والا ہے تو اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی بھائی اسی طرح میں نے مثلا میں نے مدرسہ کہا یا میں نے اور درخت کہا پہاڑ کہا آبشار پانی دیکھا جو جو میں لفظ ذکر کر رہا ہوں آپ پانا سمجھتے جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے یہ الفاظ ان معانی کے لیے مقرر کر رکھے ہیں لیکن یہی الفاظ آپ کسی عرب کے سامنے بولیں کسی عربی آدمی کے سامنے اسے کچھ پتہ نہیں چلے گا آپ کیا کہہ رہے ہیں کسی انگریز کے سامنے بولیں اسے کچھ پتہ نہیں چلے گا آپ کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی زبان میں ان چیزوں کے لیے یہ الفاظ مقرر نہیں کیے عرب ہے تو وہ گلاس کو کسن کہے گا کاسبئی سورج سمجھ میں آ رہی ہے جی. یا اور جو الفاظ انہوں نے مقرر کر رکھے ہیں تو یہ وزن بتلانا میں چاہ رہا ہوں وزع وزا کا کیا مانا ہے مقرر کرنا تو یہ جتنی ہم زبانیں دیکھتے ہیں یہ زبان والوں نے چیزوں کے نام مقرر کر رکھے ہوتے ہیں اور وہی آپس میں بولتے ہیں اور جو جاننے والے تھے ان کو سمجھ میں آتی ہے انگریزی والوں نے تمام چیزوں کے نام خود جو, جو مقرر کیے ہیں وہ جیسے ہی بولتے ہیں وہ آپس میں سمجھتے ہیں اردو والوں نے اپنے مقرر کر رکھے ہیں یہ ہے وز یا جیسے دیکھو مسن ایک کافیا کافیا ایک کتاب کا نام ہے میں نے جیسے ہی کافیہ کہا آپ کے ذہن میں فوراً وہ نحو کی کتاب کی صورت آ گئی کیونکہ یہ نام اس کتاب کے لیے مصنف نے مقرر کیا تھا یہ تو تھے الفاظ وضع کیے ہیں اسی طرح بعض اوقات اشارات وضع مقرر کیے جاتے ہیں مقرر کیے جاتے ہیں مثلاً میں نے آپ سے پوچھا کیا آپ پانی پیئیں گے آپ نے دائیں بائیں سر دو تین دفعہ ہلا دیا کیا مانا نہیں پیوں گا کیونکہ یہ جو دائیں بائیں سر ہلانے کو ہم نے نہیں کے لیے مقرر کیا ہے تو آپ دوسرا بھی فوراً سمجھ جاتا ہے جتنے بیٹھے ہوں گے سب سمجھ گئے کہ اس نے انکار کیا ہے اور اگر آپ سر اوپر سے نیچے کی طرف ہلاتے تو ہر تو کیا سمجھ میں آتا کہ آپ پیئیں گے پانی دیکھا اس بات پر دلالت ہو گئی ہر ایک سمجھ جاتا لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ خود بخود ہو یہ ہم نے مقرر کیا ہوا ہے ہم نے اس بات کے لیے سر اوپر سے نیچہ ہی لانے کو مقرر کیا ہے اور نفی کے لیے دائیں بائیں آپ کہیں گے بھائی یہ تو ہر زبان والے اسی طرح کرتے ہیں یہ تو ویسے سے مقرر تو نہیں کیا یہ ہے اسی طرح سر اوپر سے نیچے ہلا تو خود ہی ہاں سمجھ میں آتا ہے اور دائیں سے بائیں ہلائے تو نہیں خود ہی سمجھ میں آتی ہے ہم نے مقرر نہیں کیا نہیں نہیں بھائی ایسا نہیں ہے ہم نے مقرر کیا ہے چنانچہ بعض ممالک میں اور طریقے رائج ہیں مثلا یہ شام وغیرہ کی طرف یہاں نہیں کے لیے ہم کیا کرتے ہیں سر دائیں سے بائیں ہلاتے ہیں شام والے سر اوپر کی طرف ہلاتے ہیں نیچے سے اوپر کی طرف مطلب سیدھا ہے یوں اور ایک دم اوپر کی طرف تھوڑا سا سر ہلا دیا یہ اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں نہیں آپ شام والے کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں آپ اس سے کوئی بات پوچھتے ہیں وہ تھوڑا سا سر اوپر کو ہلا دیتا ہے آپ حیران ہوتے ہیں یہ جواب نہیں دے رہا پھر پوچھتے ہیں دو تین دفعہ آپ کہتے ہیں بھائی میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں آپ مجھے جواب کیوں نہیں دے رہے دوسرا آپ کو کہے گا بھائی تین دفعہ تو اس نے جواب دے دیا وہ نفی تو کر رہا ہے وہ انکار تو کر رہا ہے یہ جو سر اوپر کی طرف ہلانا ہے یہ ان کے نزدیک کیا ہے نہیں کیا علامت ہے تو معلوم ہوا یہ جو دائیں بائیں ہم سر ہلاتے ہیں, یہ, یہ ہم نے مقرر کیا ہے سب سب کا سب کا اسی طرح نہیں ہے بھائی یا اسی طرح جیسے ٹریفک کے اشارات ہیں بھائی ٹریفک کے اشارات کیا سبز اشارہ ہماری عقل بتلاتی ہے کہ سبز اشارے پہ گاڑی روکنی ہے یہ ہم نے مقرر کیا ہوا ہے محمد. ہم, محمد. ہم نے مقرر کیا ہے لہذا اگر کوئی قدیم زمانے کا انسان آ جائے اور فرض کرو اس کو اب اشاروں کا نہیں پتا اور وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے گاڑی میں اور آپ گاڑی لے کر جا رہے ہیں جو جب سبز جیسی سبز اشارہ جلے گا آپ گاڑی چلائیں گے یا سرخ جلے گا آپ گاڑی روک لیں گے لیکن اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ گاڑی کیوں روکی اور کیوں چلائی بھائی کیونکہ سبز اشارے پر عقل خود بخود نہیں بتلاتی کہ گاڑی چلانی ہے اور سرخ اشارے پر عقل خود بخود بتلائے کہ گاڑی روکنی ایسا نہیں ہے بلکہ ہم نے مقرر کیا ہے اگر ہم اس کا عکس کر دیتے سبز پہ گاڑی روکنی ہے اور سرخ پر چلانی ہے تو سب اسی طرح کرتے ہوئے تو یہ ہے وضع بھائی ہم نے کیا کیا ہے مختلف الفاظ مختلف معانی کے لیے مختلف الفاظ وضع کیے ہوئے ہیں الفاظ وضع کیے ہیں وضاح میں کیا ہوتا ہے ایک لفظ کو ایک معنی کے لیے مقرر کیا ہے جیسے وہ لفظ بولیں وہ دوسرا اس کا معنی سمجھ میں آئے گا یا نہیں آئے گا دیکھا دلالت ہوئی یا نہ ہوئی بات چل رہی تھی دلالت کی ایک چیز سے کیا ہو دوسری چیز کا بتا چلے میں نے جیسے ہی گلاس کہا دلالت ہوئی ایک برتن پانی پینے والے برتن کی صورت آپ کے ذہن میں آ گئی یہ جیسے ہی میں نے قلم کہا فورن قلم کی صورت آپ کے ذہن میں آ گئی جیسے ہی میں نے پہاڑ کہا پہاڑ کی صورت تو یہاں کیا ہو رہی ہے دلالت ہو رہی ہے کیونکہ یہ الفاظ ہم نے مختلف معنی کے لیے مقرر کیے ہیں یعنی وضع کیے ہیں کیا کیے ہیں <تصفح> وضع کیے ہیں دلالت کا پتا چل گیا کہ کسے کہتے ہیں ایک چیز سے دوسری چیز کا دارے پتہ دارے چل گیا اور وضع کسے کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری کے لیے مقرر کیا جائے کہ اس سے یہ بات آپ سمجھ جانا جب بھی یوں ہوگا آپ یہ سمجھ جانا جیسے طالب علم بھائی اشارے مقرر کر لیتے ہیں امتحان ہونے لگا ایک ساتھی کی تیاری نہیں ہے تو وہ دوسرے ساتھی کو کہتا ہے آپ نے امتحان میں میری مدد کرنی ہے اگر میں اگر مجھے پہلا سوال نہیں آتا ہوگا تو میں اپنی اینک اتار کے نیچے رکھ دوں گا تم سمجھ جاؤ مجھے پہلا سوال نہیں آتا اور اگر مجھے دوسرا سوال نہیں آتا ہوگا میں اپنا رومال کندھے سے اٹھا کر نیچے رکھ دوں گا آپ سمجھ جانا اس کو دوسرا سوال نہیں آتا اور اگر مجھے تیسرا سوال نہیں آئے گا تو میں اپنے سر سے ٹوپی اتار کر تو تھوڑی دیر کے لیے نیچے رکھ لوں گا آپ سمجھ جانا کہ مجھے تیسرا سوال نہیں آتا پھر آپ نے میری مدد کرنی ہے بھائی تو دیکھا مختلف اشارات کو مقرر کر لیا اب دوسرا ساتھی جس اشارے کو جو بھی اشارہ اس کے سامنے آئے گا فوراً سمجھ لے گا یا نہیں وہ فوراً سمجھ لے گا اور جب آپ نے مڑ کے دیکھا تو اس نے تینوں چیزیں نیچے رکھی ہوئی تھیں بھائی <laughs> <ملوم laughs> <اس> کچھ <کو laughs> بھی نہیں آتا بھائی <laughs> <laughs> <laughs> تو کہتے ہیں وہا ان نما یا اور یہ افادہ اور استفادہ جو ہے وہ دلالت کے ذریعے ہوتا ہے فلیزہ بد اب وکری اسی لیے مصنف نے آغاز کیا دلالت کے ذکر سے دلالت کسی کہتے ہیں بتلانے لگے کہتے وہی قونصو یل زم امین المی بل علم ان آخرا قون وہ ہونا ہے ایک چیز کا بحیسو اس طور پر کہ من العلم المی علم بِ... علم کا کیا معنی جاننا کہ يَلْزَمُ من العلم بہی کہ اس کو جاننے سے لازم آئے کیا لازم آئے الع علم ان آخر ایک دوسری چیز کا علم دلالت کسے کہتے ہیں کہ ایک چیز کا اس طور پر ہونا کہ اس کو جاننے سے دوسری چیز کا بھی علم ہو جائے دوسری چیز کا بھی پتہ لگ جائے تو پہلی کو کیا کہیں گے داغ اور دوسری کو کیا کہیں گے مطلوب ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی کہتے ہیں دوبارہ سنے وہ دلالت کو راجے ہے کہ دلالت جو ہے کون اس وہ ہونا ہے کسی چیز کا بھی اس طور پر يلزم من العلم بھی کہ اس کو جاننے کے ساتھ لازم ہو العلم بھی شعی ان آخر ایک دوسری چیز کا علم بھی اس کے جاننے سے ایک دوسری چیز کا جاننا بھی لازم آتا ہو والاول هو ہو اور اول چیز جس سے پتہ چل رہا ہے ہوا دال وہ کیا ہے دال و سانی اور سانی مدلول ہے ودال ان کان لفظا فالدلالت اللفظيه و الا غير اللفظيه اگے دلالت کی تقسیم کر رہے ہیں بھائی دلالت کی تقسیم چلئے بس کریں بس باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے حاصل کلام کیا کہ آج ہم نے پڑھا کہ منطقی کی اصل توجہ معانی کی طرف ہوتی ہے الفاظ کی طرف نہیں دوسرے لفظوں میں یوں کہو منطقی کی اصل توجہ قول معقول کی طرف ہوتی ہے قول ملفوظ کی طرف نہیں لیکن پھر بھی اس کو الفاظ کی بحث اپنی کتابوں کے آغاز میں لانا پڑتی ہے کیونکہ افادے اور استفادے کا دارومدار کس پر ہے الفاظ پر ہے کیونکہ ہم نے جو بات دوسرے کو سمجھانی ہے وہ الفاظ کے ذریعے اور جو سمجھنی ہے وہ کس کے ذریعے الفاظ کے ذریعے تو افادے اور استفادے کا دار و مدار کس پر ہے الفاظ پر اور الفاظ کے اندر وضع ہوتی ہے ایک لفظ کو ہم نے ایک معنی کے لیے مقرر کیا ہوتا ہے ہم وہ لفظ بولتے ہیں تو وہی وہ معنی سمجھ میں آتا ہے کوئی دوسرا معنی سمجھ میں نہیں آتا تو میں نے آپ کو وضا کا معنی بھی بتلا دیا کہ وضاع کا معنی ہے مقرر کرنا مختلف زبان وال۔ انہوں نے مختلف معانی کے لیے جو اپنی اپنی زبان میں جو لفظ مقرر کیے ہوئے ہیں تو یہ ہے وزا یہ کیا ہے وزا اور اس زبان والوں کے سامنے وہ لفظ بولیں تو وہ اس کا معنی سمجھتے جاتے ہیں دوسری زبان والے نہیں سمجھتے بھئی اور پھر یہ وزا کے اندر دلالت ہوتی ہے آپ لفظ بولتے ہیں اور وہ معنی فورن ذہن میں آ جاتا ہے تو کیا ہوتی ہے دلالت ہوتی ہے تو چونکہ یہاں پر دلالت کا دخل ہے اس سے سب سے پہلے کس کو ذکر کر رہے ہیں دلالت کو ذکر کر رہے ہیں اور دلالت کسے کہتے ہیں کہ ایک چیز کا ایسا ہونا کہ اس سے فوراً دوسری چیز سمجھ میں آ جائے ایک چیز کے جاننے سے دوسری چیز کا علم ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں دلالت اور جو پہلی چیز ہے جس سے دوسری کا پتا چلا تو وہ پہلی چیز کو کیا کہتے ہیں دالن اور دوسری چیز جس پر دلالت ہوئی اسے کیا کہتے ہیں مدلول کہتے ہیں بھائی اور پھر اس دلالت کی دو قسمیں ہیں یا دلالت لفظیہ ہوگی یا دلالت غیر لفظیہ وہ ہم انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے بھائی چلیے بس بھائی ہوا المرام اللہ عالم بحقیقت الکلام